اعوذ باللہ السمعیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزیہ ونفیہ ونفتی سفا دو سو چوبان آیت ایک سو انتر فخلاف ممگعدہم خلقم وریسو الكتابہ یأخذون هذا الادناء ویقولون سیغفار لنا وئین یأتهم عراض, عراض مثل یأخذوه علام علیہ الکتاب اللق و دار خیر خلفم پھر ان کے بعد ان کی جگہ نالق جانشیں آئے وارث الكتاب جو کتاب کے وارث بنے یکون آرا دا حدنہ جو اس حقیر دنیا کا سامان لیتے ہیں وقولونہ اور وہ کہتے ہیں سیغ و کہ ہمیں ضرور بخش دیا جائے گا وہ یم آرا دمل اور اگر ان کے پاس اس جیسا اور سامان آ جائے یک تو وہ اسے بھی لے لیں گے علم یق علیہم میتاپ الکتاب کیا ان پر کتاب کا عہد وعدہ نہیں کیا لیا گیا تھا کس بات پر کہ اللہ یقول اللہ اللّہ الحق کہ وہ اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہیں گے و داراسو معافی اور جو کچھ اس میں تھا انہوں نے اسے پڑھ لیا ودارالآخرات خیرالذینہ یہ تقون اور آخرت کا گھر یعنی اخروی زندگی آخرت والا گھر آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے یہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں ڈرتے ہیں اللہ سے افلا تاقل کیا پس تن عقل نہیں رکھتے خالا فہم بادم خلفن ان کے بعد برے لوگ ان کے جانشی بنے اگر ہونا خالف خالا فہم بادم خالا لام پر زبر ہو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے اچھے جانشین اچھے جانشیں اور اگر لام ساکن ہو جس طرح یہاں پہ ہے لام پر جزم خالہ فہ بعدہم خلفون تو خلف کا مطلب ہوتا ہے برے جانشین ان کے بعد برے لوگ ان کے جانشین بنے اور دنیاوی سامان کو کہا جاتا ہے عرب ارب وارث الکتابہ اخبون اربہ حاضر ادنان ان کے باپ برے لوگ ان کے جانشی بنے جو کتاب کے وارث سے بنے اور وہ دنیاوی سامان لیتے تھے ارض عرض حقیقت میں کہتے ہیں کہ وہ چیز جو کسی دوسری چیز کے سہارے کھڑی ہو اس کو کہتے ہیں عرض اب جیسے یہ ٹائل لگی ہوئی ہے یہ ارض ہے دیوار پر دیوار نہ ہو تو یہ پینٹ ہوا رنگ ہو یہ جس چیز پہ رنگ ہوا ہے اس پر یہ عرض ہے ایسے ہی انسان کو مثلا کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو کہتے ہیں اس کو فلاں آرزہ لاحق ہو گیا وہ بیماری انسان کے جسم پر عرض ہے انسان کا جسم اصل ہے بیماری اس پر کاری ہوئی ہے وہ عرض ہے یہ عرض کا معنی ہے دنیا کے ساد و سامان کو بھی عرض کہا گیا ہے یعنی اس کی ذاتی کوئی وقت اور حیثیت نہیں اس لیے دنیا کے سامان کو کہتے ہیں عرض یا خدونا اردا حادل ادنا اور پھر آگے لفظ ادنا بولا ہے حقیر حقیر دنیا, حقیر دنیا حقیر دنیا کا سامان وہ لیتے ہیں یعنی ان کے ایسے جانشین نالائق قسم کے ہوئے جو کتاب کے وارث بنے یعنی انہوں نے اس کو پڑھا اس کا علم حاصل کیا اس پہ مذکور حلال اور حرام اور امر اور نہی سے پوری طرح آگاہ ہوئے لیکن انہوں نے کتاب کا اثر قبول کرنے کی بجائے کتاب کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کے بجائے اس کے احکام کی مخالفت کی اور اس کے حرام کو حلال اور کتاب میں جو چیز حلال تھی اس کو حرام قرار دے دیا اور دنیا کے سامان اس حبیر دنیا کے مال کے حصول کی کوشش میں لگ گئے جیسے بھی بس دنیا کا مال آ جائے وہ حلال طریقے سے ملے یا حرام طریقے سے سود ہو یا رشوت یا غیر حق ہر طرح کا مال بٹورنے میں وہ لگ گئے اور اس کے باوجود کہتے رہے سیغ و فارولانہ ہمیں بخش دیا جائے گا بخشیاں رواں ہم بخشے بخشائے ہیں سیو فارول اللہ بڑا تو فرو رہے گا اللہ ہمیں معاف کرے گا یہ ان لوگوں کی عادت تھی وجہ وہی جو سورہ بقرا میں کئی مرتبہ گزر چکی ہے کہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں انبیاء کی نسل میں سے ہیں بلکہ اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اللہ واہبا اللہ فرماتے قالت الہد و نصارہ یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا نحن ابناء نا اللہ و احباح سر میں ہے کہ وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں اللہ کے بیٹے ہیں اس کے بڑے پیارے ہیں لہذا اللہ نے ہمیں معاف کرنا ہی کرنا ہے سیوں کو فارو لانا بھائی یہ اتیم عرب یعنی گناہ کرنے اور حرام کھانے کے بعد نہ وہ شرمندہ ہوتے ہیں نہ ان میں توبہ کا کوئی جذبہ پیدا ہوتا ہے بلکہ گناہوں پر اور حرام خوری پر ان کی جرت بڑھتی ہی چلی جاتی ہے حالانکہ بخشش کے لیے تو توبہ ضروری ہے توبہ نہیں کرتے کہتے ہیں کہ ہمیں توبہ کے بغیر ہی معاف کر دیا جائے گا اور توبہ کا جزے لازم ہے لازمی حصہ ہے کہ گزشتہ عمل پر بندہ ندامت اختیار کرے جو کام اس نے پہلے کیا اس پر نادم ہو شرمندہ ہو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں جبکہ ان کی حالت یہ ہے کہ پہلی دفعہ حرام کھانے کے بعد اسی طرح کا حرام مال دوبارہ مل جائے پھر بھی نہیں چھوڑ دے وہیں جاتی ہی مہاراج اگر اسی جیسا پھر یہ دنیا کا حرام مال انہیں ملے یا خوبو تو وہ اسے بھی لے لیتے ہیں ایک مرتبہ رشوت دینے کے بعد جو ہی دوبارہ رشوت دینے کا موقع ملتا ہے فوراً قبول کر لیتے ہیں بلا جھجک اور یہوداً سارا کے علماء کا حال جیسے پیچھے گزرا ہے وہ کیا ہے کہ لوگوں کا مال کھانے کے لیے لوگوں کو غلط ثلط قسم کے مسئلے بتاتے رہتے ہیں دعوا پھر بھی یہی ہے کہ ہماری بخش ہو جائے گی حالانکہ وہ کام الٹا جو ہے اسے چھوڑنے کے لیے وہ تیار نہیں اللہ تعالیٰ نے آگے بھی آ جائے گا راحت فرمائی ہے کہ اخباروں رحبان جو ہیں ان میں سے اکثر لوگ لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے کے ساتھ ودارا سو معافی ہی یعنی ان سے وعدہ لیا گیا تھا کہ اللہ یقون اللہ حق اللہ کے بارے میں حق بات ہی کہ ہے کوئی اور بات نہیں کہ نہیں اب ان سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو یہ اللہ نے یہ کہا ہے اللہ نے یوں کہا ہے اللہ کے اللہ نے کہا نہیں ہوتا مقصود کیا ہمارا کاروبار چلتا رہے جیبیں گرم ہوتی رہے لوگوں کا مال کھانے کے لیے غلط بات کہتے ہیں پر میں بدارا سو معافی ہی حالانکہ جو کچھ اس کتاب میں تھا انہوں نے اسے پڑھ لیا یعنی خوب جانتے ہیں کہ اللہ نے تورات میں کہیں نہیں لکھا کہ تم جو گناہ چاہو کرتے جاؤ میں تمہیں بخش دوں گا لیکن ان کی جرت اور بے خوفی کی حالت یہ ہے کہ گناہ بھی کیے جاتے ہیں اور اللہ کی آیتوں کو بیچ بیچ کر دنیا بھی کماتے جاتے ہیں اور اللہ اعضا و جل کی طرف وہ باتیں بھی منسون کرتے ہیں جو اللہ تعالی نے کہیں نہیں ہیں بدار الآخرت تو خیر اللہ دینہ یہ آخرت کا کارن لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ڈرتے ہیں بچتے ہیں حرام خوری سے حرام کام سے حرام کھانے سے جو حرام کھانے سے بچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تیار کی ہیں اس کے لیے آخرت میں وہ اس دنیا کی حقیر اور آردھی دنیا کے ساد و سامان سے کہیں بہتر ہیں افالاتا کے کیا تم عقل نہیں رکھتے یعنی یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی کہ آخرت دنیا کے مقابلے میں بہت بہتر ہے پھر بھی تمہیں سمجھتے حرام خوری پہ لگے ہوئے ہو اپنی آخرت کو دور پہ لگایا ہوا ہے دنیا کی عارضی زندگی کے لیے ساری تب و دور کرتے چلے جا رہے ہو ودینکون و واقع مسخلا اور وہ لوگ جو کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں وہ اقام الخلا اور نماز قائم کرتے ہیں انَظیر اجر المسلمین ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے سے مراد ہے اس پر عمل پیرا ہونا کیا کتاب میں اللہ تعالی نے جو حکام دیے ہیں ان پر وہ عمل پیرا ہوتے ہیں نماز بھی ان احکام میں شامل ہے کتاب میں ذکر احکام میں نماز بھی شامل ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے نماز کو پھر الگ سے ذکر کر دیا یوم کتاب کتاب کو مضبوطی سے تھامتے اور پکڑتے ہیں مضبوطی کے ساتھ ڈٹ کے کتاب کتاب کے حکام پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور وہ اقام و نماز بھی قائم کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز دین کا بنیادی ستون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا بین راجری و بین شرکی و کفری ترک اس سلاح آدمی اور کفر اور شرک کے درمیان فرق نماز ترک کرنے کا ہے جب تک بندہ نماز ترک نہیں کرتا قفر شرک سے بچا رہتا ہے اور جب نماز ترک کرتا ہے کفر کے گڑھے میں جا گرتا ہے یعنی نماز نہیں تو تبسقبل کتاب بھی نہیں یہ بنیادی رکن ہے نواز اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ما مایا تاخلحا اللہ منافق النفاقی جماعت سے صرف وہ منافق پیچھے رہتا تھا جس کا نفاق واضح ہوتا تو اگر میں کوئی جماعت سے بھی لیٹ نہیں ہوتا تھا بھائی نراج اللہ ناج اللہ ہر کا یو کام آف صف بندہ دو دو بندوں کے سہارے لایا جاتا اس کو صف میں کھڑا کیا جاتا وہ باجمات نماز ادا کرتا اکیلا خود چل کے آنے کی ہمت نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے لیکن پھر بھی دو دو بندوں کے سہارے مسجد میں آ کے نماز پڑھتا اگر کسی کے سہارے مسجد میں آ سکتا ہے تو تب بھی مسجد میں ہی آتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس بیماری میں اس بیماری کے بعد تعار فانی سے آپ نے خوش کیا رخصت ہوئے اس دوران بھی ایسا ہوا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ ایک دوسرے صحابی کے سہارے آپ مسجد میں آئے اماں ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کے پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے لائنیں لگ رہی تھی پاؤں کے ساتھ اور مسجد میں آئے بعض ماد نواد اس قدر اہمیت تھی ان لوگوں کے ہاں نماز کی اب منافق بھی نماز پڑھتا تھا کیوں اس کو پتا تھا اگر میں نے نماز نہ پڑھی تو میرا نفاق ختم ہو جائے گا سب کو پتا چل جائے گا جھوٹا ہے وعدے کافر ہو جائے گا اپنے آپ کو مسلمانوں کی صف میں شامل رکھنے کے لیے منافق بھی نماز پڑھتا تھا کیونکہ جس نے نماز چھوڑی وہ تو کافر ہے مسلمان ہے ہی نہیں وہ معاشرہ اس طرح کا قائم کیا ہوا تھا کہ بے نمازی کو کافر سمجھا جاتا تھا لہذا منافق کو بھی نماز پڑھنی پڑتی تھی ہاں وہ سستی کرتے تھے جیسے کہ پیچھے گزرا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَا قاموا قاموا یہ نماز کے لیے جاتے ہیں سستی کرتے تھے آگے بھی آ جائے گا ولادون صلاحسال نماز کے لیے نہیں آتے مگر سستی کرتے ہوئے سستی کر لیتے تھے چھوڑتے نہیں تھے یہ نماز کی اہمیت ہے اس وجہ سے اللہ تعالی نے اس کو الگ ذکر کیا فرمایا اندیح وجر المسلمین ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے و ع میں تقنجو كَأَنَّهُ کا انہ أَنَّهُ اللہ بِهِمْ اور جب ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان کے اوپر اٹھایا کہ انّہ حد گویا کہ وہ ایک چھکری ہے سائبان ہے پہاڑ چھکری کی طرح ان کے اوپر آ گیا ودن اللہ ہوا <بِهِن> اور انہوں نے یقین کر لیا کہ وہ ان پر گرا کے گرا ان پہ وہ گرنے والا ہے پہاڑ ہم نے کہا قرو ماں آ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑو بز کرو معافی ہلا الم اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ جاؤ وہ ادن تجالا پہاڑ کو زور سے ہلایا ناطا کا یقوں کا معنی ہوتا ہے زور سے کھینچ کر کسی چیز کو ہلانا سورہ بقرہ میں پہاڑ کا نام اللہ نے ذکر کیا ہے ورا فہ نا فوقور ہم نے تم پہ تور کو تور پہاڑ کو اوپر لا کھڑا کیا خود ماتینہ ما کب پو بھی کوروا یہاں پہ اللہ نے پہاڑ کا نام ذکر نہیں کیا کہا پہاڑ کو ہم نے زور سے ہلا کے کھینچا اور اوپر لا کے کھڑا کر دیا اور یہ ایسے ہو گیا کہ کانہ حضل جیسے سائبان ہوتا ہے بنی سرائے نیچے اور پہاڑ اوپر اب ظاہری بات ہے پہاڑ اوپر ہے تو وہ کسی وقت بھی گر سکتا ہے بچنے کا ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا پھر اللہ نے ان سے وعدہ لیا ہدو ما آتنا جو ہم نے تم کو دیا اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو پہاڑ اوپر ہے ان کے سروں پہ سایہ تھگل ہے اور یقین ہے کہ اس نے گرنا ہی گرنا ہے اب اس ہار میں ان سے وعدہ لیا جا رہا ہے ڈرا کے انتہائی خوف دلا کے تو نقصد یہ تھا کہ وہ ہیبت اور خوف کے ماحول میں اللہ سے سچا وعدہ کریں ان کے پیچھے آپ پڑھ ہیں کتنے ہی اللہ سے انہوں نے وعدے کیے وعدہ کرتے رہے توڑتے رہے وعدہ کرتے رہے توڑتے رہے, توڑتے رہے, توڑتے رہے توبہ کرتے ہیں پھر توڑتے ہیں توبہ کرتے ہیں پھر توڑ دیتے پھر توبہ کی پھر توبہ کر کے توڑ دی تیری توبہ پہ توبہ توبہ توبہ بول اٹھی توبہ بھی توبہ توبہ کرئی وعدہ وفا نہیں کرتے تو اللہ نے ڈرا کے اسے وعدہ لیا تاکہ یہ اللہ سے سچا پکا وعدہ کریں اور کہاں عبو ما آتے نہ جو کچھ ہم نے دیا اس کو مضبوطی سے پکڑو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب اس کے حکام پر مضبوطی سے کار بند رہو کوتاہی نہ کرو بدغرو ما ہی اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو لہ تتقون تاکہ تم بچ جاؤ وحدآ رب و قبل بنی آدم امدوری ہندیت ہم اور جب تیرے رب نے بنی آدم کے بیٹوں سے آدم کے بیٹوں سے بنی آدم سے ان کی پشتوں میں سے ان کی اولاد کو نکالا وہ اشد علا اور انہیں خود ان کی جانوں پر گواہ بنایا اور کہا آلسطبی بھی کو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں آلو بالا انہوں نے کہا کیوں نہیں شہیدنا ہم گواہی دیتے ہیں ہم نے شہادت دی انتقول انا فرنا الحاظہ وافرین کہیں ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن کہو بے شک ہم اس سے غافل تھے یہاں تک اللہ سخانہ تعالیٰ نے رسولوں اور کتابوں کے ذریعے سے بنی آدم کی ہدایت کا جو اہتمام فرمایا تھا اس کا ذکر کیا اب آگے شروع ہونے لگا ہے کہ کائنات میں خود انسان اور بناتے خود یہ کائنات اس میں ایسی ہدایت کی دلیمیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں کہ جن سے اللہ کی معرفت اللہ کی پہچان حاصل ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کی یہ ساری چیزیں تقاضا کرتی ہیں اس کو کہتے ہیں انفسی دلائے انفسی دلائے کہ بندے کے اندر جو دلائل موجود ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنا شروع کیے اس میں دو آ ہیں اہل ہی کی ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کی فطرت میں یہ بات رکھ دی ہے کہ وہ یہ جانے کہ میرا رب ہے جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی کسی نہ کسی کو رب بناتا ہی بناتا ہے پھراؤں نے کہا تھا انا ربکم و دوسروں کا رب خود کو کہتا تھا لیکن وہ بھی باقر خداؤں کو پوجتا تھا یہ ایک فطرت اللہ نے رکھی ہے بندے میں کہ وہ اپنا رب ماننے کہ میرا کوئی رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا جو مجھے روزی روٹی دیتا ہے اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم کی اولاد کو نسلاً باجا نسل پیدا کیا نسل در نسل تو بنی آدم کی پشت میں سے کسی کی پشت سے نطفہ جدا کر کے ماں کی رحم میں اولاد اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے اسی وقت اولاد کی فطرت میں رکھ کر اس کے نفس اور اس کی ذات میں اپنے رب ہونے کے اتنے دلائل مہیا کر دیتا ہے اللہ سلحانہ تعالیٰ کہ گویا خود اس بندے کو اللہ نے اپنے آپ پر گواہ بنایا بندہ اپنے آپ پر خود گواہ بن جاتا ہے کہ اس کا رب ہے گویا وہ پیدا ہی اسلام پر ہوتا ہے ایک بوند جو ایک چھوٹا سا ککرا اس کی پیدائش کا باعث بنا ہے وہ لوتھرے کی شکل میں آیا پھر ہڈیاں بن گئیں پھر کامل اعلیٰ والا جاندار انسان یہ پیشبار نشانیاں خود انسان کے اپنے اندر موجود ہیں اور اسی طرح کائنات میں بھی اس بات کی کافی شہادت موجود ہے کہ اس کا ایک پیدا کرنے والا رب ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سنحم آیا ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آخ آنکھ میں بھی اور ان کے اپنے اندر بھی کہ ان پر یہ بات آشکار ہو جائے وعدے ہو جائے کہ یہ حق ہے اور زخمین میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عرضی آیا تلموق وفی الفوسی تم افلا تم سی زمین میں بھی یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور تمہارے اپنے اندر بھی نشانیاں ہیں افلاں تم کیا تم دیکھتے نہیں ہو اور شہادت ہو. یہ ضروری نہیں کہ زبان سے ہی ہو قرآن مجید کے مطابق حالت کی بھی شہادت ہوتی ہے ایک ہے کہ بندہ زبان سے کچھ بولتا ہے ایک ہے کہ زبانیں کال سے نہیں زبانیں حال سے کہتا ہے اس کی حالت دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کسی آدمی کو مار اچھی طرح پڑی ہو تو اس کو دیکھنے والا دیکھتے کیسا لگتا ہے تیری حالت بتاتی ہے گواہی دے رہی ہے کہ تجھے آج جوتے پڑے ہیں حالت کی گواہی اللہ سبھرانا ہوا تو اعلیٰ فرماتے ہیں ماں تار مشرقین یامرو مساجد اللہ شاہدین علان خم بالقفر مشرقوں کے لیے یہ کبھی حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پر کفر کی شہادت دینے والے ہیں اب انہوں نے بول کر تو کفر کی شہادت نہیں دی ان کا حال بتاتا ہے اور اسی طرح فرمایا انسان علی ربی ہی لاقنود ورن ہو لا شہید انسان اپنے رب کا یقیناً بہت زیادہ ناشکرا ہے اور وہ اس بات پر خود گواہ ہے اب یہ جو گواہی ہے یہ بھی اس انسان کی حال کی گواہی تو انسان کی فطرت ہی توحید ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی اس بارے میں واضح ہے کل مولودی یورد علفر ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے تو ابا باہو ہی اور یوں ہی اور یوں ہی پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں اس لیے انسان کی ذات میں اور کائنات میں موجود اللہ سبحانہ کھانا ہوا کے رب ہونے کے اور واحد ہونے کے دلائل اس بات کے لیے کافی ہیں کہ اللہ کے ساتھ بندہ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اسی لیے بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی رسول نہ بھی آتا اللہ تعالی کسی نبی کو نہ بھیجتے تو انسان پر عقل اور فطرت سلیمہ اور اپنی ذات اور کائنات میں موجود توحید کے بے شمار دلائل کی وجہ سے انسان پر توحید کو اپنانا اور شرک سے بچنا لازم تھا اور اگر انسان شرک کرتا رسولوں کے نہ آنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کو حق حاصل تھا کہ وہ اسے واقعہ کریں لیکن قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ کا بےحد و حساب رحم و کرم ثابت ہوتا ہے کہ انسان کے نفس پر اس کی اپنی شہادت کے باوجود رسولوں کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے حق بات کو وعدے کیا ہے اور حق بات واضح کرنے کے بغیر اللہ نے کہا ہے میں عذاب نہیں دیتا بننا مغردین رسول آ ہم اس وقت تک عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک ہم رسول کو نہ بھیج دیں اس کی آپ مثال یوں سمجھیں کہ آنکھ میں نور ہونا بھی ضروری ہے اور سورج چاند یا کسی چیز کے ذریعے روشنی ہونا بھی ضروری ہے یہ دونوں چیزیں ہوں تو کچھ نظر آتا ہے اندھیرے میں چلے جائیں آنکھ کا نور کسی کام کا نہیں بینائی کے باوجود بندہ کچھ نہیں دیکھ سکتا اور اگر بینائی نہ ہو تو دھوپ میں کھڑے ہوئے کو بھی کچھ نظر نہیں آتا تو انسان کے اپنی ذات میں انفسی دلائل اس کو توحید پر قائل کرتے ہیں اس کے اندر کے اور پھر خارج میں اللہ سبحانہ العالیٰ نے رسول کے ذریعے توحید کا نور اور وہی کا نور نازل کیا ہے جو اور وعدے کر دیتا ہے تو یہ اللہ سبحانہ العالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے تو بہت سے علماء نے اس آیت کی یہ تفسیر کی ہے وہ ربی ہوتا باشادہ ہوں اعلیٰ کہ بنی آدم کی پشتوں سے اللہ نے ان کی اولادیں نکالی اور ان کو ان پر گواہ بنایا وہ کہتے ہیں کہ گواہی انسان کی حالت کی گواہی ہے کہ انسان کے انفوسی دلائل اس کے فطرت میں جو اللہ تعالیٰ نے دلائل رکھے ہیں یہ وہ مراد ہے اور دوسری تفسیر اہل علم نے جو کی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام اولاد کو نکال کر ان سے عہد لیا جو یوم السط کے عہد کے نام سے یا عہد السط کے نام سے مشہور ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام سے منقول ہے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نعمان نعمان یعنی عرفہ میں عرفہ کا نام ہے نعمان عام طور پہ آپ لفظ ہوتے ہیں نا نرمان نون پر پیش یہ کیا ہے نون پر زبر ہے نعمان نعمان یعنی عرفہ میں آدم کی پشت سے میساک لیا وعدہ لیا تمام اولاد جو اللہ تعالی نے پیدا کرنی تھی ساری اولاد اللہ تعالی نے نکالی اور ان کے آگے اللہ تعالی نے بکھیر دی پھر ان کے آمنے سامنے آ کر بات کی اور فرمایا السطوبی ربی کو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو انہوں نے کہا بلا کیوں نہیں ہم نے شہادت دی تو اللہ تعالی نے ان سے اپنے رد ہونے کی گواہی کیوں کہیں ایسا نہ ہو یوم کہ تم قیامت کے دن کہو انا کنہنا انہادا وافری نہیں ہم تو اس سے غافل تھے مسترد احمد مسترت حاکم وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے تو اب ان دو تفسیروں میں سے یہ جو دوسری تفسیر ہے اس میں تھوڑا سا اشکال ہے کیونکہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آدم کی پشت سے سب کو نکالا بلکہ کیا کہا ہے آدم کی اولاد بنی آدم کی پشت سے ان کی اولادوں کو نکالا اکیلے آدم کی پشت سے ساری انسانیت کو نہیں نکالا بلکہ کیا کیا, کیا ہے ہر انسان کی پشت سے اس کی پیدا ہونے والی اولاد نکالی و اِن آخار رب و کا من بنی آدمہ منظہوری ہلی آدم کی پشت سے نکالی ان کی اولادیں جب کہ اس روایت میں یہ بات آ رہی کہ آدم کی پشت سے ہی سب کو نکالا تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ ہوا تھا نے ضریات ہم کہا ہے کہ ان سب کی اولاد اکیلے آدم کی اولاد کی بات نہیں کی اور پھر کہا ہے وہ اش خادہ ہم انہیں اپنی ذات پر گواہ بنایا اللہ تعالی نے تو گواہ کو وہ بات یاد ہونی چاہیے جس کی گواہی اس نے دی ہے جبکہ وہ عہد کسی کو یاد ہی نہیں گواہ گواہ ہی تو تب دیتا جب بات یاد ہو تو یوم السط کا عہد کسی کو یاد نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو میدان میں جمع کیا ہو اور وعدہ لیا ہو کسی کو یاد نہیں تو یہ جو عہد السط والی روایت کا مسئلہ ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ دیگر کی تفسیر ہے یہ کوئی خاص ودنی معلوم نہیں ہوتی بہرحال اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے بھی لیا ہے عہد لیا ہے پرانے مریض میں اس کا ذکر ہو گیا اب ال والا عہد جس کو بولتے ہیں وہ مراد ہو جائے یا انسان کے اپنے اندر کے دلائل ان خوشی دلائل جو ہیں وہ مراد ہو جیسا بھی ہو اللہ سلحانہ تعالیٰ نے فطرہ فطرتن انسان میں یہ بات رکھی ہے و کلالقنفسیاتی و یر جنون اور اوتقول اناما اشر کا آبا او نامن قبل یا تم یہ کہو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہو کہ ہم اسے غافل تھے اوتقول اناما اشر کا آبا او نامن قبل یا تم یہ نہ کہو کہ ہمارے سے پہلے ہمارے آبا نے باپ دادا نے شرک کیا تھا و کنہ درری یا ترم بادی اور ہم ان کے بعد ایک نسل تھے افاطہ بما فعل مبتلون کیا تو ہمیں اس وجہ سے ہلاک کرتا ہے جو باطل پرستوں نے کیا یعنی کہ یہ عذر بھی نہ پیش کرو کہ ہمیں علم نہیں اور یہ بھی عذر نہ پیش کرو کہ ہم تو اپنے بڑوں کی دیکھا دیکھی شرک کی راہ پر چلتے رہے ہمارا کیا قصور ہے مطلب کہ شرک کے بارے میں مکلم کا کوئی ادھر قبول نہیں ہوگا کہ میں دیکھا دیکھی کرتا رہا ہوں مبتلوں سے مراد آبا و اجداد ہیں جو شرک پر تھے یعنی یہ کہنا کہ اصل مجرم وہی ہیں ہم مجرم نہیں جیسا انہوں نے کیا ہم نے ویسا کرنا شروع کر دیا تو یہ کوئی عذر نہیں ہے نہ ہی اس عذر کا موقع اللہ رب العالمین کے سامنے ہوگا کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابتداََ ہر شخص کی فطرت میں اپنے رنگ کی پہچان اور توحید رکھ دی ہے جب فطرت میں یہ بات موجود ہے تو پھر باپ دادا تو بعد کی بات ہیں اور پھر اس کی یاد دہانی اور تشریح کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسل بھی بھیجے کتابیں بھی نازن فرمائیں اور کائنات میں اس کے درائل بھی رکھے اور سمجھنے کے لیے انسان کو عقل بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے لہذا یہ ادھر قبول نہیں ہوگا کہ ہمارے باپ دادا جیسے کرتے تھے ہم بھی ویسے کرتے رہے ہیں ہم مجرم نہیں ہیں سر مجرم تو ہمارے بڑے ہیں یہ ادھر بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا و کدال کا نفس آیاتی اور اسی طرح ہم نشانیاں کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ پلٹ آئیں باطل کو چھوڑ دیں یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہود کو سنایا اس لیے کہ وہ بھی مشرقوں کی طرح اپنے عہد سے پھرے ہوئے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا وعدہ لیا <تصفيق>